الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل لہم ومن يظلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله سلام تسليما کثيرا کثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ وَأَوْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وعن عُمَرَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّى فَيُبْلِغْ أَوْ قَالَ فَيُسْبِغُ الْوُّذُوءِ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَغَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي للہ رب للہ بزرگان محترم اور برادران عزیز میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ معدہ کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک تلاوت کیا ہے آیت اور حدیث دونوں کا تعلق وضو کے احکام اور وضو کے فضائل سے متعلق ہے آج کی نشست میں ہم وضو کے فرائض سنن مستحبات مکرو مقروحات اور نواق بیان کریں گے کہ وضو کے اندر کیا کیا فرائض ہیں کیا کیا سنن اور مستحبات ہیں اور کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا ہے اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آج کی اس نشست میں ہم ان چیزوں کا مذاکرہ اور دہرائی کریں گے کہ آیا جو ہم روزانہ پانچ دفعہ وضو کرتے ہیں تو آیا ہمارا وہ وضو سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں لیکن اس سے قبل ہم ان احادیث پر روشنی ڈالیں گے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے فضائل بیان کیے ہیں اور کامل طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی مختلف مقامات پر صفائی ستھرائی اور پاکی کا حکم دیا ہے ایکد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ يحب الطوابین و یحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں وہ حب المتحرین اور اسی طرح پاکی صفائی ستھرائی رکھنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں ایک آیت میں فرمایا رجال يحبون ان والله يحب مسجد قباء کا ذکر ہے اس سے قبل آیات میں مسجد قبا اور قبا مسجد کی جن جن صحابہ نے بنیاد رکھی تھی ان کی تعریفات ان کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ مسجد قبا یہ ہے یہ ہے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے تو پھر فرمایا کہ فی ہی یحبون الحب کہ اس مسجد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں و اللہ یحب اور اللہ تبارک و تعالیٰ تہارت والوں کو پسند کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں رہنے والے صحابہ سے پوچھا کہ اے قباء کے لوگوں کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تعریف قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ جس طریقے سے تم پاکی صفائی ستھرائی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ پسند ہے تو تمہارا کیا طریقہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو استنجا پہلے ہم ڈھیلے سے مٹی سے خوش کرتے ہیں پھر پانی سے دوبارہ استنجا کرتے ہیں تو دو چیزوں کو وہ جمع کرتے تھے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فی رجالحب نا تہر و يحب المطہرین کہ اس میں کچھ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو تہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تہارت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں یہ جو طہارت کے آیات آپ نے سنی یہ مطلق ہیں چاہے وضو سے متعلق ہوں آپ کے جسم سے متعلق ہوں کپڑوں سے متعلق ہوں آپ کے رہن سہن سے متعلق ہوں گاڑی کمرہ گھر کاروبار ہر چیز میں صفائی ستھرائی اور نظافت کا حکم ہے تو یہ ہمارے دین کا حکم ہے اگر ہم اس کو اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو ان کاموں پر بھی ہمیں اجر ملے گا ثواب ملے گا ہر روز کپڑے ہم نے پہننے ہیں اچھا لباس پہننا ہے اگر اس نیت سے پہنیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو ہمیں اس پر ثواب ملے گا اور اگر بغیر کسی نیت کے پہنیں گے تو نہ ثواب ہوگا نہ گناہ ہوگا اگر ان چیزوں پر ہم ثواب ان چیزوں میں اگر ہم ثواب کی نیت کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا اگر کوئی اور نیت نہیں ہوگی تو یا اگر کوئی بھی نیت نہیں ہوگی تو نہ ثواب ہوگا نہ گناہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہور و شطرالیمان کے صفائی ستھرائی ایمان کا ایک حصہ ہے ایک حدیث میں فرمایا اب نصف الائیمان کہ صفائی ستھرائی ایمان کا نصف ہے یعنی اگر ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک حصہ آدھا حصہ صفائی ستھرائی ہے اور یہ صفائی ستھرائی صرف وضو سے متعلق نہیں بلکہ اپنی آپ کی پوری زندگی سے متعلق ہے آپ جو چوبیس گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں اس میں مختلف چیزوں سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے تو آیا آپ ان چیزوں میں صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں یا نہیں اگر کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اس پر ہمیں ثواب ملے گا اجر ملے گا یہ جو آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی یہ تو مطلقاً صفائی ستھرائی سے متعلق ہے اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک دیندار اور مسلمان آدمی کو عام لوگوں سے صفائی ستھرائی میں بڑھ کر بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے ان سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے دیگر احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے متعلق بہت سے فضائل بیان فرمائے کہ انسان کو چاہیے کہ سنت کے مطابق وضو کرے کامل طریقے سے وضو کرے اچھے طریقے سے وضو کرے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تو آحسن الوضو خرجب قایادی کہ جس شخص نے وضو کیا فسن الوضو پھر اچھے طریقے سے وضو کیا ایک تو یہ ہے نا کہ بس ایک منٹ سے کم میں بھی جلدی جلدی جان چھوڑا لی جلدی سے وضو کر لیا پتہ نہیں غور نہیں کیا کہ پورے پورے آزاد ہوئے بھی یا نہیں صحیح آداب سنن کا خیال رکھا بھی نہیں تو ایسا وضو نہیں جس نے وضو کیا فاحسن احسن اور اس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اچھے طریقے کا کیا مطلب ہے اس کے سنن اور آداب کا پورا خیال رکھا اور مقروحات سے بچا اگر اس طریقے سے اس نے وضو کیا خرجت قفایا من جسدی تو اس کے جسم سے گناہ نکل جائیں گے دھل جائیں گے بہہ جائیں گے مطلب یہ کہ اس کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی ایک اور حدیث میں اضافہ فرمایا اور فرمایا کہ تخرج من تحت اغفاری یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے ہوگا تو ناخنوں کے کی نیچے کیا گناہ ہو سکتا ہے لیکن بالفرض اگر اس نے ہاتھ سے کوئی گناہ کیا اور وہ اس گناہ کی نحوست اس کی ظلمت اس کی کدورت ناخنوں کے نیچے چلی گئی تو وضو کرنے سے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جائیں گے ایک کو ایک حدیث میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا کہ ذاتوز المسلم العبد المسلم کہ جب ایک مسلمان بندہ وضو کرتا ہے فصل وجہ تو پہلے چہرہ دھوتا ہے فقرج من وجہ كل عطن نظر علیحا بینی تو جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ دھونے سے اس کی آنکھوں نے جو گناہ کیے تھے تو وہ دھل جائیں گے پھر فرمایا کہ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو خرج من یدئی کلو قطی عطن بنا یادا ہو تو جب اس نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ دونوں سے اس کے ہاتھوں نے جتنے گناہوں کو ہاتھ لگایا تھا کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگایا کسی غلط چیز کو ہاتھ لگایا کوئی بھی اس نے ہاتھوں سے گناہ کیا ہاتھوں سے اس گناہ کو پکڑا تو اس کے وہ گناہ معاف ہو جائے گا پھر فرمایا کہ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو جن پاؤں سے چل کر وہ گیا تھا کسی گناہ کی طرف تو وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اس حدیث میں اتنا فرمایا صرف آنکھوں کے گناہ ہاتھ کے گناہ اور پاؤں کے گناہوں کا ذکر ہے لیکن ایک اور حدیث میں جسے امام ملک رحم اللہ نے روایت کیا ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ دھونے سے اس کے آنکھوں کے گناہ بھی دھل گئے اس کے ناک کے گناہ بھی دھل گئے اس کے زبان کے گناہ بھی بہہ گئے اسی طرح اس کے جب اس نے کانوں کا مسئلہ کیا تو اس کے کانوں کے گناہ بھی بہ گئے تو یہ وضو اس اس طرح کی وضو کی فضیلت کب ہمیں حاصل ہوگی جب ہمارا وضو کامل طریقے سے ہوگا ہمارا وضو ایسا ہوگا جس میں سنن اور آداب کا خیال رکھا گیا ہوگا یہ جو تین احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں علماء نے اس کے تین قسم کے فوائد لکھے ہیں فرمایا کہ پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ جب اس نے وضو کیا صحیح طریقے سے تو میل کو دور ہو گیا ظاہری کوئی اگر نجاست لگی ہوئی تھی تو وہ نجاست دور ہو گئی وضو کرنے سے پہلا فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے باطنی جو ناپاکی تھی وہ دور ہو گئی باقی ناپاک آ... نا... آ... باطنی ناپاکی کا کیا مطلب ہے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس کا وضو نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا تو یہ یعنی ناپاک ہے لیکن جب اس نے وضو کر لیا تو وضو کرنے سے حدث اصغر زائل ہو گیا با, نا, باطنی ناپاکی جو تھی وہ زائل ہو گئی اور تیسرا بڑا فائدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا وہ یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے علماء نے لکھا ہے کہ جب فضائل میں جب کسی عمل کی کوئی یہ فضیلت بیان ہوتی ہے کہ فلاں عمل سے یہ گناہ معاف ہو گیا فلاں عمل سے یہ گناہ معاف ہو گیا تو اس سے گناہ صغیرہ مراد ہیں کبیرہ مراد نہیں ہے چنانچہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ان مسلم ان تحضر صلاحتم مکتوبہ کہ جب بھی کسی مسلمان مرد کو یا عورت کو یعنی فرض نماز کا وقت آ لیتا ہے یعنی فرض نماز کے وقت میں وہ زندہ ہے پھر فیوخن وضو آہا وہ تو وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر خوشوخو سے تمام نماز پڑھتا ہے اچھی طریقے سے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تمام اراکان کو خوشوخو سے تعدیل اراکان بجا لاتا ہے تو کیا فائدہ ہے اللہ کانت کفارہ لما قبل من الوخ تو یہ نماز اپنے ما قبل میں کیے ہوئے جتنے گناہ ہوں گے ان کے لیے کفارہ بن جائے گی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گی مثال کے طور پر ابھی ظہر کی نماز ہے تو فجر کی نماز اس نے پڑھی خدا نخواستہ اگر اس دوران کوئی گناہ ہو گیا تو اس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اچھے طریقے سے نماز پڑھی تو ما قبل میں صبح سے لے کر زہر تک جتنے چھوٹے گناہ تھے صغیرہ گناہ تھے تو وہ معاف ہو جائیں گے کانت کفارتن کانت کفارتَََ لما من منظنو لیکن ایک شرط ہے مالم یوتھ کبیرہ جب تک کہ وہ گناہ کبیرہ نہ کرے یعنی اگر گناہ کبیرہ سرزد ہوا تو گناہ کبیرہ اس سے معاف نہیں ہوگا گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنی ہوگی الگ سے یعنی یہ ایک مطلقن اصول ہے جو صرف یعنی وضو کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام نیک اعمال کے ساتھ خاص ہے کہ فلاں عمل کا یہ ثواب ہے فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جائیں گے فلاں عمل سے یہ ہوگا تو ان تمام اعمال سے متعلق جو ذکر ہے کہ یہ یہ گناہ معاف ہوں گے تو ان سے صغیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہ نہیں قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ان الحسنات یو کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں یعنی کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے بعد اس بندے نے کوئی نیکی بجا لائی تو یہ نیکی اس گناہ کو لے جائے گی نامہ اعمال سے مٹا دے گی لیکن وہی شرط ہے کہ گناہ کبیرہ نہیں ہونا چاہیے گناہ صغیرہ ہو چھوٹا گناہ ہو چنانچہ ایک اور آیت میں تفصیل سے بیان کر دیا کہ ان تج تنیبو کا باہر ماتن ہوں نا نقف رن کم سیات کم کہ ان تج تنبو کا باہر کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو نقف ران کم تو ہم تم سے تمہارے سیاحت مٹا دیں گے معاف کر دیں گے سیاحت کا مطلب ہے گناہ ثغیرہ و ندخل کم اور ہم تمہیں بڑی اچھی جگہ داخل کریں گے یعنی جنت میں داخل کریں گے تو اس یعنی ان تین احادیث سے جو تیسرا فائدہ ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرنے سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نہ امتی یوداؤں مل قیامہ غرم محجلین من آثار الوضو فمن استطاع کو ان من الغرۃ فلیہ فعال کہ میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی اس حالت میں کہ ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے سفید ہوں گے یعنی ان کی پیشانیاں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں وضو کے آثار سے وضو کی علامتوں سے روشن ہوں گے منور ہوں گے غرن یہ اغر کی جمع ہے محجلین محجل کی جمع ہے اگر اس گھوڑ اصل میں یعنی عربی زبان میں اگر اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کی پیشانی پر سفیدی ہو یعنی پورا گھوڑا کالا ہو یا سرخ ہو لیکن اس کی جو پیشانی ہے پیشانی پر سفید دھبا ہو اسی طرح محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے پاؤں سفید ہوں یعنی خود تو کالا ہو پورا یا سرخ ہو لیکن اس کے جو پاؤں ہیں وہ سفید ہوں تو اس کو محجل کہتے ہیں اور عرب لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی جب قیامت کے دن ان کو جب بلایا جائے گا تو ان کے پیشانیاں اور ہاتھ اور چہرے سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے منور ہوں گے کن چیزوں سے ہوں گے من آثار الوضو وضو کے آثار سے بار بار وضو کرنے سے اچھے طریقے سے وضو کرنے سے پھر فرمایا فمنستمن کو غرت ہو فل یا فعل اب تم میں سے جو شخص اپنے غرے کو یعنی اپنی اس سفیدی کو اچھی طریقے سے بڑھانا چاہے اس کو مکمل کرنا چاہے پھل یا تو وہ کرے یعنی اچھے طریقے سے وضو کرو جس سے تمہیں یہ روشنی نصیب ہوگی اور قیامت کے دن تم اس سے پہچانے جاؤ گے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خواہش اور تمنا کا اظہار کیا فرمایا کہ ودت تو لائی تو اخوانی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اخوان اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو صحابہ نے فرمایا کہ السنا اخوان کیا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے اخوان یا آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمایا نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ تم میرے اصحاب ہو اصحاب کا مطلب ہر وقت ساتھ رہنے والے میرے بھائی وہ ہیں اللہ دین آمنوں ولم یا رونی اللہ دین آمن بھی کہ جو مجھ پر ایمان لائے اس حالت میں کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا یعنی ہم لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں وہ بھائی کہ جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے صحابہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی زیارت کے بعد ایمان لائے لیکن بعد والے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا قرآن کریم کو پڑھا اور سمجھا تو ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرما رہے ہیں کہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے جب آپ نے ان کو نہیں دیکھا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا تو کیسے ایک دوسرے کی پہچان ہوگی زیارت ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر گھوڑوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ ہو یعنی بہت سارے گھوڑے ہوں کالے بہ یعنی بالکل کالے ہوں لیکن ان میں سے چند گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کی پیشانیاں سفید ہوں اور پاؤں سفید ہوں تو سارے کے سارے گھوڑے تو کالے ہیں لیکن چند گھوڑے ایسے ہیں کہ جن کی پیشانیاں سفید ہیں تو آیا دور سے وہ گھوڑے نظر آئیں گے یا نہیں تو صحابہ نے فرمایا بالکل نظر آئیں گے فرمایا اسی طرح میں اپنے اخوان کو اپنے بھائیوں کو قیامت کے دن پہچانوں گا اور ان کی پیشانیوں سے پہچانوں گا کہ ان کی پہشانیاں سفید ہوں گی وضو کے آثار سے تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اگر ہم نے اچھے طریقے سے وضو کیا سنت کے مطابق وضو کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں چہروں سے ہاتھوں سے اور پاؤں کی روشنی سے پہچان لیں گے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عد الم علام اللہ بلخایہ و یرف دراجات کہ میں کیا تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور تمہارے دراجات بلند فرما دے کالو بلا یا رسول اللہ ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول فرمایا اسباء الوضو علمکار مشقت اور ناگواری کی باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا مشقت اور ناگواری کی باوجود سنت طریقے سے وضو کرنا مثال کے طور پر سردی ہے دل نہیں چاہ رہا کہ ٹھنڈا پانی استعمال کروں اس کے باوجود نفس پر جبر کرتے ہوئے کامل طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس وضو کرنے سے گناہ معاف ہوں گے درجات بلند ہوں گے اسی طرح پاس میں پانی کم ہے سستی حائل ہے پانی ذرا دور ہے تو اس پانی سے بھی کام چلا سکتا ہے لیکن اس طرح نہیں کرتا بلکہ چل کے جاتا ہے پانی حاصل کرتا ہے اور کامل طریقے سے وضو کرتا ہے تو یہ مطلب ہے کے مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا دوسرا عمل فرمایا کثرت الخط المساجد کے مسجدوں کی طرف زیادہ قدم یعنی جس شخص کے زیادہ قدم ہوں گے مسجد کی طرف تو اس کے گناہ معاف ہوں گے درجات بلند ہوں گے ہر ہر قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی ایک ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک ایک درجہ بلند ہوگا اب اگر ایک شخص ہے وہ مسجد سے دو سو قدم دور ہے تو اس کو دو سو گنا اس کے معاف ہوئے دو سو درجات بلند ہوئے دو سو نیکیاں ملی پانچ سو تو اسی طرح آپ سمجھ جائیں ہزار قدم یعنی ہزار قدم دور ہیں تو یہی ثواب اس کو ملا بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا ان کے گھر مسجد نبوی سے دور سے تو مسجد نبوی کے قریب گھر خالی ہوئے تو انہوں نے چاہا کیا مسجد نبوی کے قریب آتے ہیں نماز با جماعت ملے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت زیارت نصیب ہوگی اچھا ارادہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو فرمایا بنی سلم دیا رقم تختب آسا رقم دیا کہ اے بنی سلما الزموں دیا کہ اپنے انہی گھروں میں رہو وہیں جمے رہو کیوں تو تب آثارکم کہ تمہارے جو قدم ہیں مسجد کی طرف جو تم چل کر آتے ہو یہ لکھے جاتے ہیں تو چونکہ تمہارے گھر دور ہیں مسجدوں مسجد کی طرف تم زیادہ چل کر آتے ہو تو زیادہ نیکیاں مل رہی ہیں تمہارے قدم زیادہ لکھے جا رہے ہیں تو اگر کسی بندے کا گھر مسجد سے دور ہو تو اس سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے اور باجماعت کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ ثواب ملے گا تیسرا عمل فرمایا کہ, الصلاة بعد الصلاة. کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کہ بھی نماز جمعہ کی نماز کے لیے آیا اب عصر کی نماز کا اسے انتظار ہے جمعہ سے فارغ ہوا تو دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے کہ عصر کی نماز میں کہاں پڑھوں گا عصر کا وقت کب آئے گا میں نے فلاں جگہ جگہ جانا ہے میری نماز تو فوت نہیں ہوگی جماعت کے ساتھ پڑھ لوں فضا القمر تو یہ ربات ہے فضالکمر ربات یہ ربات ہے ربات اصل میں اسلامی سرحد پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے کوئی لشکر اسلامی پڑاؤ ڈالتا ہے تو اس کو ربات کہتے ہیں ربات کی بڑی فضیلت ہے کہ صبح کے وقت اسلامی سرحد پر جانا یا شام کے وقت جانا لغد و تن فی صبی لا اروحت الخیرمن دنیا و مافیہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے تو نماز کے بارے میں بھی فرمایا فرمایا کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرتا ہے تو اس کو ربات کا ثواب ملے گا کہ یہ شیطان سے مقابلہ کر رہا ہے قرآن کریم میں آتا ہے نا الذین آمنس رابر و رابطو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو و راب رو رباط سے پڑاؤ ڈالنا کہ اسلامی سرحد پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے جب کبھی پڑاؤ ڈالنا پڑے تو پڑاؤ ڈالو پیچھے نہ ہٹو و تق اللہ تفل تو اس حدیث میں آپ صلی اللّہ علیہ و نے تین چیزیں بیان کی کہ ان تین چیزوں سے گناہ معاف ہوں گے اور درجات بلند ہوں گے تو یہ جو ابھی تک احادیث بیان کی ان احادیث میں نبی پاک صل اللہ علیہ و نے کامل طریقے سے وضو کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں کہ یہ یہ فضائل نصیب ہوں گے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ کامل طریقے سے ہم کس طرح وضو کریں وضو سے پہلے استنجے کا نمبر آتا ہے کہ پہلے انسان استنجا کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے تو استنجا کے آداب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی غیر مسلم نے تانہ دیا کہ تمہارے اتنے بڑے رسول ہیں تم کہتے ہو کہ وہ رحمت للعالمین ہیں اللہ کے مبعوث کردہ پیغمبر ہیں تو وہ تمہیں جو ہے نا اس طرح کی باتیں سکھاتے ہیں فرمایا کہ اس میں کیا شرم کی بات ہے جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی سی بڑی چیز بھی سکھائی ہے اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی سکھائی ہے استنجا کے آداب بھی بیان کیے قضاء حاجت کا طریقہ بھی بیان کیا اس کے آداب اور دعائیں بھی سکھائے اور اس میں ہمارے یہ فخر ہے یہی صحابہ کا امتیاز تھا کہ صحابہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک سنت سیکھ لیتے تھے تو اس کو پھر چھوڑتے نہیں تھے دنیا کی کسی قیمت پر اس کو ترک نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو بجا لاتے تھے اس پر عمل پیرا تھے اسی وجہ سے صحابہ پھر جہاں جہاں تشریف لے گئے وہاں وہاں اسلام پھیلتا چلا گیا ایک صحابی تھے وہ ربی ربیع ابن عامر ان کا نام ہے ان کو رستم جو ایران کی سلطنت تھی رستم بادشاہ تھا اس کی طرف سفیر بنا کر بھیجا گیا کہ تمہیں تم ان کو اسلام کا پیغام دو تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہو ان کی دربار میں گئے تو دسترخوان لگا اور کھانا بچ گیا تو کھانا شروع ہو گیا تو حضرت سے ایک لقمہ گر گیا دسترخوان پر اس طرح عام طور پر گر جاتا ہے کبھی بے دھیانی میں تو وہ لقمہ اٹھا کر کھانے لگے تو ساتھ والا جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ تم بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہو تو دسترخوان سے لکمہ اٹھا کر صاف کر کے کھانا یہ ان کے ہاں ایک عیب شمار ہوتا ہے تو تم ایسا نہ کرو تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کا ہے اور پھر اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے کہ آیا ہمارا بھی حضور کی سنتوں پر اس طرح عمل ہے یا نہیں حضور کی یہ سنت ہے کہ جب کبھی لکمہ گر جائے تو دیکھو کہ اس پر کوئی یعنی کوئی نقصان دہ چیز کوئی مٹی یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں لگی اگر لگی ہو تو اس کو صاف کر کے لکمہ کھا لو کھانا ہے اللہ کی نعمت ہے نا قدری ہوگی تو یہ سنت تھی تو حضرت کے ذہن میں یہ سنت موجود تھی تو اب اب غور فرمائیے گا کہ انہوں نے کیا جواب دیا فرمایا کو سنت نبی نہ کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں یعنی اگر یہ مجھے برا کہیں مجھے اپنے یعنی ان کے رسم و رواج کے مطابق یہ برا سمجھیں اگر ان کو برا لگتا ہے عائب سمجھتے تو سمجھتے رہیں یہ جاہل ہیں دین سے احمق ہیں تو کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کام فرض تو نہیں ہے نا واجب تو نہیں ہے نا معاشرے کا ایک اسلوب ہے معاشرے کا ایک معیار ہے اسٹینڈرڈ ہے چھوڑ دو پانچے نیچے رہنے دو کوئی بات نہیں فرض واجب تو نہیں ہے سنت ہے یہ کام سنت ہے نا یار مصطب ہے چھوڑ دو تو ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق تھا کہ صحابہ ایک ایک سنت کو نہیں ترک کرتے تھے کسی قیمت پر ہر ہر صحابی کا ایک رنگ تھا ایک نقش تھا لیکن ہم ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار سنت ہے نا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے بس چھوڑو تو ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق تھا تو استنجا کے آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو اختصار کے ساتھ میں ان کو ذکر کرتا ہوں پہلا ادب تو یہ ہے کہ واش روم میں جانے سے پہلے یا اگر انسان کہیں صحرا میں کھلی فضا میں کر رہا ہے تو استنجا کرنے سے ایک دو قدم پہلے یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے انسان بسم اللہ اللہم انی اعوذ کا من الخوبو والخبائث یہ دعا پڑے کہ اللہ میں آپ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں برے جنوں اور جنیوں سے آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ یہ جو واش روم ہوتے ہیں بیت الخلاء ہوتے ہیں یہ برے شیاطین کا مسکن ہے برے شیاطین کا گھر ہے تو لہٰذا اس میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو ان شیاطین سے تو پہلا ادب یہ ہوا کہ داخل ہونے سے جب ہم داخل ہوں تو بائیں قدم کے ساتھ داخل ہوں اور یہ دعا پڑھیں دوسرا ادب یہ ہے کہ نہ تو ہم قبلے کی طرف منہ کریں نہ قبلے کی طرف پشت کریں باہر کسی فضا میں ہم اگر قضاء حاجت کر رہے ہیں وہاں بھی اس ادب کا خیال کریں یا اگر واش روم میں کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہ اس ادب کا خیال ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ نہانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل او طاست کے پاخانہ یا پیشاب کے لیے ہم قبلے کا منہ کریں یا قبلے کی پشت کریں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا دوسرا ادب یہ بیان کیا کہ نہانہ ان نستنجی بلّمین کہ دائیں ہاتھ یہ مبارک چیزوں کے لیے ہے جیسے میں ابھی آگے بیان کروں گا اچھی چیزوں کے لیے کنگھی کرنے کے لیے وضو کرنے کے لیے یا یعنی اچھی چیزوں کے لیے کھانا کھانے کے لیے پانی پینے کے لیے اچھی چیزوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے اور بری چیزوں کے لیے تھوڑی گندی چیزوں کے لیے بائیاں ہاتھ استعمال ہوتا تھا تو منع کیا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں اسی طرح نہانہ انستنجیا بیاضمل او رجیہ کے گوبر سے استنجے سے منع فرمایا ہڈی سے منع فرمایا اسی طرح ایک اور ادب یہ بیان فرمایا کہ اور اپنا طریقہ تھا کہ کان الرف بہو حتیٰ یدنو من العض کے واش روم میں چلے گئے اگرچہ کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن اس وقت تک کپڑے نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ زمین کے قریب نہ ہو جائیں تو یہ ایک ادب ہے کہ واش روم میں اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تبارک و تعالی تو ہر جگہ موجود ہے تو جتنا زیادہ یعنی انسان پردے کا خیال کرے تو اتنا زیادہ بہتر ہے پھر تسلی سے انسان قضاء حاجت کرے پھر جب باہر نکلے تو اس کی بھی دعا ہے دائیں قدم سے باہر نکلے اور یہ دعا پڑھے غفرانک اے اللہ میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں یہ ایک دعا ہے انسان کی دعائیں سیکھیں پوری زندگی کا یعنی ایک معمول بنا لے جب ایک دفعہ دعا, دعا سیکھ لی تو پوری زندگی اس کے اوپر عمل رہے گا دوسری دعا الحمد للہ اضحب النضا و عفانی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ سے نقصان والی چیز کو دور کر دیا مذرت والی چیز کو دور کر دیا وہ اور مجھے عافیت بخشی عافیت بخشی کہ یہ جو میں نے کھانا کھایا مثال کے طور پر اگر پیشاب بند ہو جاتا پخانہ بند ہو جاتا تو ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی میں کیا کرتا تو اس چیز نے مجھے نقصان بھی نہیں دیا عافیت بخشی تو اس عافیت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تیسری دعا ہے الحمد للہ اذاقنی اذا قنی لذت و ودفع عنی و کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرتا ہوں اس کا شکر کرتا ہوں اللہوی اذاکانی لذت جس نے مجھے اس کھانے کی لذت عطا کی یعنی اس زبان میں یہ لذت رکھی ہے کہ وہ میٹھے کو میٹھا سمجھتی ہے کڑوے کو کڑوا سمجھتی ہے یعنی ہر چیز کے یہ لذت اور ذائقہ محسوس کرتی ہے اور میں نے یہ جو کھانے کھائے ہیں اس کی مجھے لذت ملی ہے بہت سارے ایسے مریض ہیں جو کھانا کھاتے ہیں لیکن انہیں لذت نصیب نہیں ہوتی تو اللہ اذاقنی لذتا وہ اب کا قوتا اور اس میں جو طاقت والی چیزیں تھیں وہ مجھ میں برقرار رکھی یعنی کھانے کے جو مقوی اجزاء تھے وہ میرے جسم میں باقی رہ گئے وہ دفاع اور جو نقصان والے اس میں جو عناصر تھے اشیاء تھی وہ دور کر دیں یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ واش روم سے ہم نے نکلنا ہی ہے لیکن اس نکلتے ہوئے بھی ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے قائم کر رہے ہیں اور اس پر بھی شکر بجال آ رہے ہیں کون ہے جس کو قضائے حاجت نہ ہوتی ہو جو واش روم نہ جاتا ہو لیکن اگر ہم اس ادب کے ساتھ داخل ہوں اس ادب کے ساتھ نکلیں تو ہمارے یہ پانچ منٹ ہمارے یہ دس منٹ بھی عبادت شمار ہوں گے تو یہ استنجے کا مختصر سا ایک یعنی مذاکرہ اور دہرائی ہو گئی اب آگے آتے ہیں وضو کی طرف وضو کے چار فرائض ہیں فرائض کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو پورا پورا ادا نہیں کریں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا یعنی کوئی ایک وضو چھوڑ دیا کوئی ایک فرض چھوڑ دیا یا کسی ایک فرض میں کمی کر دی تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا اور پھر اس وضو سے جو پڑھی گئی نماز ہوگی وہ بھی ظاہر بات ہے ادا نہیں ہوگی پہلا اور یہ جو چار فرائض ہیں یہ اس آئت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے پہلا حکم فرمایا کہ یا ایلدین آمن اداکم تم الاََََََََََصل ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو فغصى وجو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو پہلا حکم ہے چہرے کو دھونا اب چہرے کی حد کیا ہے فرمایا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کی حد ہے تو آپ پانی لیں گے تو پورا چہرہ دھوئیں گے اگر داڑھی یعنی بڑی ہے تو پھر یعنی جہاں جہاں تک داڑھی ہے تو وہاں وہاں تک دھونا ہوگا اگر داڑھی چھوٹی ہے یا اللہ نہ کرے حضور کی یہ سنت چہرے پر نہیں ہے تو پھر اس ہڈی کو پورے کو دھونا ہوگا اگر داڑھی ہے تو پھر خلحال ہے ابھی آگے تفصیل آئے گی تو پہلا حکم یہ ہوا کہ چہرے کو دھونا اب اگر چہرہ پورے طریقے سے نہ دھویا کہیں یہیں یہاں پر کوئی ایک بال کے برابر بھی خشکی رہ گئی یا ایک انگلی کے برابر خشکی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا تو پہلا حکم یہ ہوا فخصیل وجوح دوسرا حکم فرمایا و عید ال المرافک کہ اپنے ہاتھوں کو دھوؤ کونیوں سمیت یہ کونی ہے تو کونی سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو وم سر اوس اور چوتھائی سر کا مسا کرو وہ ارج القم الکابین اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں سمیت تو یہ جو چار چیزیں ہیں یہ فرائض ہیں فرائض کا مطلب میں نے بتا دیا کہ اگر کوئی ایک چھوٹ گیا یا اس میں کوئی کمی ہو گئی تو ہمارا وضو پورا نہیں ہے پھر اس سے نماز بھی پوری ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی دوبارہ اس عضو کو پورا دھونا ہوگا پھر نماز پڑھنی ہوگی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی نے جلدی سے وضو کر لیا اور ایڈی کا تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا تو آپ نے فرمایا وعین اللہ کا بنار کہ ان خشک رہ جانے والی ایڑوں کے لیے ہلاکت ہو ان کے لیے جہنم کی آگ ہو یعنی ایک قسم کی بدعاد دی کہ کیوں جلدی کی کیوں وضو پورا نہیں کیا اسب الوضو پورے طریقے سے وضو کرو تو یہ چار فرائض ہو گئے اب آگے سنن میں ذکر کرتا ہوں یعنی سنن میں اختلاف ہے علماء کا بعض حضرات تیرہ کہتے ہیں بعض حضرات پندرہ کہتے ہیں لیکن جو تیرہ کہتے ہیں تو دو کو وہ مستحبات میں ذکر کر لیتے ہیں تو سب ہی کرنے والی چیز ہیں فرائض کا حکم تو بتا دیا سنن کا مطلب یہ ہے کہ ان سنتوں کو اگر بجا نہیں لایا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کا جو ثواب ہے وضو کا جو پورا پورا ثواب ہے اس میں کمی ہو جائے گی تو وضو کی سنن یہ ہے نمبر ایک نیت کرنا پہلے ایک سرسری طور پر بتا دیتا ہوں پھر ایک پھر ہر ایک پر تھوڑی تھوڑی سی بات کرتے ہیں نمبر ایک نیت کرنا وضو کی نیت کرنا نمبر دو بسم اللہ پڑھنا نمبر تین دونوں ہاتھ کلائی سمیت دھونا یعنی پورا ہاتھ دھونا تو فرض ہے نا لیکن کلائی سمیت تین دفعہ ہاتھ دھونا یہ سنت ہے نمبر چار مسواک کرنا نمبر پانچ تین دفعہ کلی کرنا نمبر چھ تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا یعنی پانی ڈال کر کھینچنا تھوڑا سا یہ جو نرم ہڈی ہے نرم ہڈی تک پانی جائے نمبر سات ہر عضو کو تین تین دفعہ دھونا نمبر چار آ, نمبر آٹھ پورے سر کا مسا کرنا نمبر نو داڑی اور انگلیوں کا کھلال کرنا نمبر دس پیدر پہ وضو کرنا نمبر گیارہ نمبر گیارہ ترتیب وار وضو کرنا اور کانوں کا مسا کرنا یہ بھی سنن میں شمار ہے تو اب ان میں سے ہر ایک پر تھوڑی تھوڑی سی بات کرتے ہیں نمبر ایک نیت کرنا کہ ہم یہ نیت کریں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے نیت کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت کر رہا ہوں تہارت حاصل کرنے کے لیے نیت کر رہا ہوں اگر زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے دل سے اگر آپ نے نیت کر لی تو آپ کی نیت ہو گئی زبان سے اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو بہتر ہے لیکن اگر کوئی زبان سے ادا کرنا ضروری سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے اس کو زبان سے ادا ضروری سمجھنا ضرور یہ درست نہیں ہے بلکہ آپ چاہے دل سے کہیں اگر زبان سے ادا کر رہے ہیں تو زبان سے ادا کریں لیکن زبان سے ادا کرنا ضروری نہ سمجھیں اگر آپ نیت کریں گے تو آپ کو وضو کے ثواب ملے گا جو اتنی احادیث بیان کی ان کے جو فضائل بیان ہوئے وضو کے تو وہ آپ کو اس وقت حاصل ہوں گے جب آپ وضو کی نیت کریں گے اگر وضو کی نیت نہیں کریں گے تو آپ کا وضو تو ہو جائے گا اس سے آپ جو نماز پڑھیں گے وہ نماز تو حاصل ہو جائے گی لیکن پورا وضو نہیں ہوگا کیوں حدیث میں آتا ہے کہ دار و مدار نیت پر ہے تو وضو کی ہم نے جب نیت ہی نہیں کی تو ہمیں اس کا ثواب کیسے ملے گا ایک حدیث میں فرمایا کہ نیت المن خیرمن عمل کہ ایک مسلمان آدمی کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کیوں بہتر ہے کہ نیت تو آپ کے دل میں پیدا ہوئی کوئی اس پر مطلع نہیں ہوا کوئی باخبر نہیں ہوا لیکن جب آپ عمل کریں گے تو ممکن ہے کسی کو پتا چل جائے ریا کاری آ جائے دکھلاوا آ جائے تو دکھلاوی کی وجہ سے عمل کا وزن کم ہو جائے گا لیکن نیت تو دل میں تھی اس کا وزن کم نہیں ہوگا اس وجہ سے فرمایا کہ نیت المنی من عملی آپ جانتے ہیں بہت بڑے بڑے عمل ہیں لیکن نیت صحیح نہیں ہے تو سب سے پہلے ان اعمال والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا عالم ہے آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی عالم ہوگا مجاہد ہوگا قاری ہوگا تینوں کو جاننا میں ڈالا جائے گا کیوں کہ کی نیت صحیح نہیں تھی بہت بڑے بڑے عمل ہیں لیکن پوری حدیث ہے خلاصہ بیان کر رہا ہوں کیوں کہ کی نیت درست نہیں تھی اور چھوٹے چھوٹے عمل تھے ایک فاحشہ عورت سے سرزد ہوا طائفہ جو عورت ہے اس سے سرزد ہوا لیکن اخلاص کے ساتھ سرزد ہوا اور چھوٹا سا عمل تھا لیکن نگفرت ہو گئی بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی اسی طرح کی عورت تھی گزر رہی تھی تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے پیاس سے ہانپ رہا ہے زبان باہر نکل رہی ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جوتا تھا اور دوپٹہ تھا تو دوپٹے سے جوتے کو باندھا اور کنویں سے پانی نکالا اور اس کو پلایا تو ایک چھوٹا سا عمل تھا ایک بدکار عورت سے تھا لیکن خالصتن و جھل تھا تو مغفرت ہو گئی حدیث پاک میں ہے تو چھوٹا سا عمل تھا اخلاص تھا اللہ کی رضا کے لیے تھا تو مغفرت ہو گئی نیت کا فرق ہے اور بڑے بڑے اعمال تھے نیت صحیح نہیں تھی تو مردود ہو گئے پہلا عمل نیت درست کرنا پہلی سنت ہے دوسری سنت بسم اللہ پڑھنا کہ ایک حدیث میں ہے کہ لا وضو اسم اللہ تعالیٰ علیہ کہ جس نے وضو میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو کامل نہیں ہے وضو کامل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب نہیں ملے گا ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص وضو کرتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے شروع میں تو فنحو یو تحر جس تو یہ وضو کرنا اس کے پورے جسم کو پاک کر دیتا ہے اور اگر وضو کرتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو لم یو تحر اللہ مؤدیال وضو تو صرف اس کے وضو والے جو اس نے جگہ دھوئی ہیں صرف وہی پاک ہوئی ہیں پورا جسم پاک نہیں ہوا یعنی اس کو پوری طہارت نصیب نہیں ہوئی اگلی سنت ہے تین بار ہاتھوں کو دھونا ایک واضح سی بات ہے پھر تین دفعہ کلی کرنا مسواک کرنا مسواک کرنا بڑی اہم سنت ہے اور ہم اس میں ہم لوگ اس میں کوتاہی برتے ہیں ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للا ان اشکا المتی لامر توم بس ل امر توم بسواق بس اینسلا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جاتی تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا کہ ہر ہر نماز کے ساتھ وہ مسوا کرتی لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری امت اس حکم سے مشقت میں پڑ جائے گی اس وجہ سے میں لازم تو نہیں کرتا لیکن اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خوشی کا پتہ چل جاتا ہے ایک حدیث میں فرمایا اسوا کو متہارت الفم مرات کسی بھی چیز میں حسن کی دو وجہ ہو سکتی <سؤال> ہیں یا تو اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو مسواک میں یہ دونوں فائدے موجود ہیں متہارت للفم کے منہ کی صفائی ملے گی مسواک کرنے سے بدبو زائل ہوگی جو مضر اور گند مادہ ہے خون ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ زائل ہوگا یہ دنیاوی فائدہ ہے متحارت للفم مرضات الرب رب کو راضی کرنے والی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے تو اس سے پہلے مسوا کرتے تھے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو مجھے حکم دیا مسوا کرنے کا اتنا حکم دیا لقد خشيں تو ان احفی مقدمہ فيں کہ مجھے ڈر پڑ گیا کہ کہیں میرے منہ کا اگلا حصہ گھس نہ جائے یعنی اتنا میں مسوا کرتا تھا اتنا مسوا کرتا تھا مجھے ڈر لگ گیا کتنا اتنا مسوا کرنے سے کہیں میرا اگلا حصہ گیس نہ جائے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تفضل اللہق الحا علیہ اللہق الحا صبع کہ وہ صلاح وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی گئی ہو وہ ستر درجے بہتر ہے اس نماز سے جو بغیر مسواق کے پڑھی گئی ہو ایک نماز جو بغیر مسواق کے پڑھی گئی وہ عام نماز ہے اور دوسری نماز جو مسواق کے ساتھ پڑھی گئی تو وہ پہلی والی نماز سے ستر درجے بڑھ کر ہے ایک چھوٹا سا عمل ہے ایک منٹ سے کم کا وقفہ ہے یعنی دس سیکنڈ لگیں گے بیس سیکنڈ لگیں گے لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ستر درجے بڑھ جائیں گے اور ایک ایک درجے کا انسان محتاج ہوگا قیامت کے دن تو انسان کو چاہیے کہ ایک اپنا یعنی نظام بنا لے تھوڑی سی توجہ درکار ہوتی ہے یعنی نہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے نہ اس میں وقت خرچ ہوتا ہے فقط تھوڑی سی توجہ تو دو مسواک رکھ لیں ایک اپنے دفتر میں رکھ لیں ایک گھر میں رکھ لیں ایک اپنے کار میں رکھ لیں لیکن عمل یہ ہو کہ ہر نماز کے ساتھ میں نے مسواک کرنا ہے آگے حکم آگے جو سنن ہیں ان سنن میں یعنی ناک میں پانی ڈالنا تین دفعہ اسی طرح ہر uh, عضو کو تین تین دفعہ دھونا سارے سر کا مسا کرنا یعنی چوتھائی سر کا مسا کرنا تو فرض ہے لیکن پورے سر کا مسا کرنا وہ سنت ہے اس کے بعد فرمایا کہ پے در پے پی وضو کرنا یعنی لگاتار آپ وضو کریں ہاتھ دھوئے پھر کسی باتوں میں مشغول ہو گئے کھانے میں لگ گئے فون آ گیا فون سننے لگ گئے ایسا نہ ہو لگاتار وضو کریں اور ترتیب وار وضو کریں کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پہلے ہاتھ دھوئیں پھر منھ دھوئیں پھر ناک میں پھر ہاتھ ترتیب وار یہ نہ ہو کہ پہلے آپ پاؤں دھو رہے ہیں پھر مسا کر رہے ہیں پھر ہاتھ دھو رہے ہیں نہیں ترتیب وار سنت کے مطابق وضو کریں تو یہ سنن کا بیان ہو گیا مستحبات اور نواق باقی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہم نے سنا ہے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے تو آخر اداواناً الحمد للہ رب العالم